کیا انہوں نے نا کے کہ ہم نے ان سے پہلے کتن سنگت کھپا دیں انہیں ہم زمیں میں وہ جماؤ دیا جو تم کو نہ دیا اور ان پر مسلہ دھار پان بھیجا اور ان کنچی نہر بہائیں تو انہیں ہم نہیں ان کے گناہوے کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی